وہ بات پوری ہو گئی تھی الحمدلہ وقف سلامباد اللہ ددین اسطفیٰ ام آباد سبر پر بات ہو رہی تھی اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ قرآن اور حدیث کی جب دعوت دی جائے گی تو اس میں بڑی رکاوٹیں بڑی پریشانیاں آتی ہیں اور طرح طرح کی ایزائیں پہنچائی جاتی ہیں اس لیے خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالی نے اس موقع پر ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا چنانچ صورت کی آیت اللہ رب فرماتے ہیں کہ قرآن تنزیلا فصبر کا فورا کہ اے نبی ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے ہم اتار رہے ہیں قرآن آپ کو ہم دے رہے ہیں آپ اس کو پہنچاتے جائیں لیکن فصبر حکم رب دیکھ آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کرتے رہیں یعنی یہ جو آپ کو ہم کتاب دے رہے ہیں اس کی دعوت جب آپ دیں گے تو طرح طرح کی مشکلات آئیں گے مخالفتیں ہوں گی اس لیے آپ آج نہ آ جائیں نہ تو دشمنوں کے منہ لگیں نہ ان کا جواب دیں بلکہ آپ کا کام ہے فصبر لہوکم رب اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ مزبل میں اللہ رب العالمین اللہ پر صبر بھی کریں عام صبر نہیں صبر جمیل صبر جمیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہا جاتا ہے اللہ کتنی عجیب سی بات ہے شاہ اسحاق محدث اسل بھی القادر رحمت اللہ علیہ نے جن علیہ جنہوں نے سب سے معتبر سب سے بہترین ترجمہ اردو زبان میں کیا ہے اور ان کے ترجمے کے بعد سے پوری دنیا والے اردوداں جو ہیں ترجمے کی ایک راہ ان کو ملی ہے بلکہ بہت سارے اسلاف کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ترجمہ قرآن کا اردو زبان میں ہو ہی نہیں سکتا اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے بلکہ بعد لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ اردو زبان میں قرآن نازل کرتا تو یہی زبان ہوتی اتنی اچھے انداز کا ترجمہ تو بتائے رات دیکھو قرآن اور حدیث کی تعلیمات اور قرآن و حدیث کا پیغام پہنچانے والوں کے لیے صبر کے علاوہ کوئی اشارے کار نہیں صبر کرنا ہی کرنا ہے یہ آئے تو دیکھ لیا فصل حکمربی کا بہت ساری جگہوں پر صبر کی تاکید آئی ہے لیکن سور مزمل جو ہے اس میں رب العالمین نے عام صبر نہیں بلکہ صبر جمیل کا حکم دیا فرمایا وسبر علاما کو حجر جمیلا صبر جمیل ہے حضرت یوسف علیہ السلات کہ بیٹے جب شام کو آئے وجا او ابا ہُے شاہ ائی اب کون یوسف علیہ السلام شام کو کنویں میں ڈالا اور یوسف علیہ السلام شام کی کمیز کو نکال کر کے ایک جانور دبا کیا اس کا خون ان کی کمیز میں لگا دیا وجا او الا قمیص ہی بیدام کا دبا آئے کمیز لے کر کے شام کو اور کمیز پر جھوٹا بے دم ان بے جھوٹا خون لگا کر کے آئے اور کہا جا <تصفيق> ابانا ترکنا والد صاحب ہم لوگ ذرا ریس لگانے لگے دوڑنے لگے بازی لگا کر کے ایک دوسرے دوڑ لگا رہے تھے يوسف عند اور وہ ترک نہ یو سفا ان دتا اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا تاکہ کوئی چوری نہ کر لے جہاں سامان ہم نے رکھا تھا یوسف کو نگرانی کے لیے چھوڑ دیا اور ہم لوگ چلے گئے جھاڑیوں سے بھیڑیا آیا فلو دکھ ہم لوگ موجود نہیں تھے بھیڑیا یوسف کو کھا گیا اور یہ کمیز رہتے ہیں یوسف علیہ صلاح سامنے جیسے سنا کہا بل قد بل سوت لکم انفسو کم بل سب و تلا کم تو نہیں کھایا تمہارے نفس نے تم لوگوں سے کوئی چال چلائی ہے تم نے کوئی حرکت کی ہے بل سوال سو تلک انفسکم بھیڑے نے نہیں کھایا تم لوگوں نے کوئی نہ کوئی حرکت چال چلی ہمارے بیٹے کے ساتھ لیکن سبر جمیل میں صبر جمیل کرتا ہوں یہ ہے صبر جمیل وسبر اماما یا کولونا وہ جو روم ہجرن جمیلا جمیل کس کو کہتے ہیں صبر جمیل کیا چیز ہے صبر جمیل وہ ہے جس میں کسی کو شکایت نہ کی گئی ہو رونا دھونا کیا جائے سینا نہ پیٹا جائے اللہ رب العالمین کوئی معاملہ آئے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے انہ پڑھیں اور نبی علیہ الام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کی جیسے کہ حدیث کے اندر آیا جب نبی علیہ اللہ کے پاس کوئی خبر آتی خوشی کی تو آپ پڑھتے الحمد للہ بنا متحد اتی مصالحات اور جب کوئی خبر آتی جو تکلیف دے ہوتی رنج اور ملال اور افسوس کی غم کی تو اس وقت بھی آپ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے کہتے الحمد, الحمد للہ اللہ کل ہم تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد کہتے ہیں اسی لیے ہمارے اسلاف صبر جمیل کے پہکر کرتے ایک مثال اور دیتے ہیں شرح رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم تین مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یہ صبر جمیر دنیا میں کوئی اس کا ریکارڈ نہیں جب میرے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے پریشانی تو ہم تین مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ اکبر یہاں مسلمان کتنے لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت تو ایک بار بھی نہیں شکر کرتے یہاں یہ کہتے ہیں کہ ہم تین مرتبہ صبر کرتے ہیں شکر ادا کرتے ہیں نمبر ایک پہلا شکریہ کیا ادا کرتے ہیں ہم پہلا شکری یہ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ پڑھتے ہیں کہ جو مصیبت آئی ہے اس سے بڑی مصیبت اللہ نے ہم پر نازل نہیں کیا کتنا یہ دین کی سمجھدار دیکھیں مصیبتیں آئی مصیبت آئی لیکن اس سے بڑی بھی مصیبت تو آ سکتی تھی اس لیے ہم شکر کرتے ہیں اللہ اسی چھوٹی مصیبت پر تو نے اتفاق کیا اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کر اس سے بڑی مصیبت آ جاتی تو کیا وہ کیا ہوتا تو ایک تو ہم شکر کیوں ادا کرتے ہیں پہلا شکر ایک مرتبہ ہم شکر اس لیے ادا کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ مصیبت آئی لیکن اس سے بڑی مصیبت سے تو نے بچا لیا اللہ اکبر کبھی انسان سوچے روتا ہے سبر نہیں کر چلا جا رہا ہے ایکسیڈنٹ ہوا گاڑی کے زیادہ نقصان ہو گیا تو کتنا ہنگامہ کرتا ہے کتنا شکایت کرتا ہے اگر وہ یہ سوچ لے الحمد گاڑی کو نقصان ہوا لیکن جان بچی رہ گئی ہماری دلوقع. یہ بھی ہو سکتا کہ جان چلی جاتی آپ کا ہاتھ پیر ٹوٹ جاتا گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ تمہارا کچھ ٹوٹ جاتا تو شکر آدمی کرنا چاہے تو بڑے اچھے انداز ہے. کہتے ہیں میں تین مرتبہ شکر کرتا ہوں پہلا شکر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مصیبت ہم پر آئی اسی بڑی مصیبت ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس سے بڑی مصیبت سے بچا لیا ہم کو نمبر دو ہم شکر کرتے ہیں دوسری مرتبہ کہ اللہ تیرا کرم ہے تیرا شکر ہے کہ مصیبت دنیاوی چیزوں میں آئی دینی اور ایمانی کوئی مصیبت نہیں کتنی عجیب سی چیز ہے سوچنے کا انداز یعنی مالی نقصان ہوا انسان کا اگر ایمان چلا جاتا تب دین چلا جاتا تب فتنا ہے لیکن اللہ ہر کے نیک بندے اس طرح سے صبر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ دنیاوی چیزوں پر مصیبتیں مال اولاد پر کاروبار پر لیکن دین اور ایمان سلامت ہے نمبر تین کہتے ہیں ہم اس لیے صبر کرتے ہیں شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے مصیبت دی تو مصیبت پر مجھے صبر کرنے کی توفیق دے لیا یہ شکر ہے تین مرتبہ اس کی کوئی نظیر دنی, دنیا میں کوئی پیش نہیں کر جب بھی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں تین مرتبہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں نبی الحراف شام کے اوپر جب پاس کوئی غم، غم، غم، غم پہنچانے والی تکلیف دینے والی دل دکھانے والی خبر آتے تو کیا پڑھتے الحمد للہ اللہ کل حال کبھی تو صبر جمیل یہ ہے کہ کوئی شکوہ شکایت نہ کیا جائے صبر کیا جائے اور بدلہ اور انتقام کے لیے نہ سوچا جائے اور سامنے والے کا برا نہ سمجھا جائے سامنے والے کا برا نہ سمجھا جائے بلکہ سامنے والے کو پورا سمجھنے کے سامنے والے کو جواب دینے اس کو چھوڑ دینے اس سے ناراض ہو جانے اس سے قبیلہ خاطر ہو جانے اس کا بائکات کر دینا یہ صبر جمیل نہیں ہے بلکہ آپ گم پہنچا ہے لیکن صبر کریں اس کے باوجود آپ اس کے خیر خواہ رہیں اور ہمدرد رہیں چنانچ اللہ ہو دیکھو صبر جمیل نبی احساطام کے بارے میں سنا ہوگا کہ جنگ کے اندر آپ کو بڑا لہو لہان کیا گیا بڑا لہو لہان کیا گیا بڑی تکلیفیں دی گئی خون بہ رہا ہے زخم دھلا جا رہا ہے مرہم پتی کی جا رہی ہے لوگ زخم پہنچانے والوں پر غصہ کر رہے ہیں اور آپ سے کہا جاتا ہے آپ اس کو بدعا کریں کم وقت لیکن نبی رہساط شام اپنے خون پہنچتے کرتے ہیں اللہم لقومی فإنہم لا يعلمون اللہ, اللہ تیرے جن بندوں نے میرے ساتھ جاتی کی اور مجھے تیر تلوار سے زخم پچایا لہو لہان کیا اللہ علم ہے ابھی میرے حق میری حقیقت میرا مقام و مرتبہ پہچانے نہیں ہے اس لیے اللہ ان کو سزا نہ دینا انہوں نے میرے ساتھ جو جاتی کی اللہ تعالیٰ ان کی مقصرت کر دے یہ صبر جمیل یعنی کسی بھی حالت میں برا نہ چاہے ہمیشہ دشمنوں کا بھی کیا ہے وہ بھلا چاہے یہ صبر جمیل وسبر علامہ یقینا وہ جر ہم ہجور جو بھی کچھ آپ کو کہیں آپ ان پر صبر کریں وہ جر کو چھوڑ بھی دیں تو اچھی طرح سے چیز طرح سے کیا مطلب ہے کہ اگر آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں دعوت کا کام کر رہے ہیں آپ کی لوگ مخالفت کر رہے ہیں آپ کے خلاف کیس دائر کر رہے ہیں آپ کو برا برا کہہ رہے ہیں آپ پر جاتی کر رہے ہیں تو صبر جمیل اختیار کریں صبر جمیل اس طرح سے یہ نہ کہیں اللہ تعالی ان کو برباد کر دے اللہ تعالی تمہارا آ, تمہیں برباد کر دے نقصان پہنچانے کی کریں بلکہ خیر خواہی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے دے اللہ ان کو ہدایت دے دے اللہ ان کو سیدھے راستے پر لگا دے جیسے کہ ہمارے آخری نبی صحت ذرا سوچے پائف سے جب واپس آ رہے تھے کتنا ستایا تو طائف والوں نے کتنی تکلیفیں دی تھی پائف والوں نے لیکن جب آپ واپس آ رہے تھے واپس لوٹ کے آ رہے تھے تو راستے میں کتنا لہولان کتنی زخمی بے ہوش ہو کے گر گئے لیکن جب راستے میں آئے تو فرشتہ آیا کہا دیکھیں ہم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے یہ دو فرشتے یہ دو پہاڑیاں پورا تائف جنہوں نے آپ کو تکلیف دیا ان دو پہاڑوں کے درمیان ہے اگر آپ اجازت دیں اور کہیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا کر کے پورے تائف کی آبادی کو پیس دیتے ہیں ختم ہو جائیں گے دو پہاڑوں کے درمیان بس جائیں گے اللہ رسول نے کیا سمجھا نہیں میں یہ نہیں چاہتا چھوڑ دو ان کو اللہ ان کو معاف کرے یہ نہیں ایمان لا رہے ہیں ممکن ہے کہ آگے چل کر کے ان میں کوئی لوگ پیدا ہو جو وہ ایمان لائیں اور نتیجہ وہی نکلا نتیجہ وہی نکلا آخر کار نبی رہے فراہم کے پاس وہی طائف والے لوگ آئے مدینہ آئے اور آ کر کے مسلمان ہوئے کلما پڑھے مسلمان ہوئے اور کی بات یہ وہی طائف والے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے انہیں میں سے دو بھائی ہیں جنہوں نے ہندوستان پر سب سے پہلے اسلام لے کے گئے ایک بام اے گئے صورت گئے, گئے گجرات اور دوسرے جو ہیں انہیں علاقوں میں جا کر کے بامبے وغیرہ تھانہ علاقہ بامبے اور گجرات میں سب سے پہلے اسلام لے کے جو گئے انہی خاندان کے دو نوجوان تائف والے جنہوں نے اللہ رسول کو تکلیف پہنچائی تھی اللہ کے رسول نے فرشتے سے کہا نہیں ہمیں نہیں چاہتے انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہم کو مارا لہرحان کیا تو اس کی وجہ سے ان کو ختم کر دیا جائے بلکہ ہم یہ چاہتے ان کو ایسے چھوڑ دیں صبر کرتے ہیں ممکن ہے کہ آئندہ اللہ ان میں کوئی پیدا کرے جو ایمان لائے اور اسلام کے پاس واہ بنے اور وہ گئی ویسے ہو گیا تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اللہ فرق میں اور کہتے ہیں اللہ معاف کر دینا اور یہی چیز واللہ ہم نے دیکھا شیخ الاسلام اللہ مرصبی کو پر جب قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا تو اس وقت وم رسبی تقریباً وہی سنت عمل اسی سنت پر عمل کرے جو اللہ اللہ لہان مرہم پٹی ہو رہی بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اس نے نادانی نہیں کی اللہ تعالی اس کو معاف کر دینا اللہ اکبر یعنی اس دور حاضر میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئی اسی لیے اللہ اقبال کہا کرتے تھے خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشک سحر راہی سے جو ظالم مضو آج بھی امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے اس لیے ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے صبر کریں اور صبر جمیل کریں اور صبر جمیل یہ کہ ہاں ہم ہمیں جو دعوت کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں ستاتے ہیں ہم ان کا نہ چاہیں ہم ان کا بھلا چاہیں اور اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ان کو ہدایت دے یہ ہے صبر جمیل اور دعوت کے راہ میں صبر جمیل کی ضرورت پڑتی ہے اکول و وأستغفر الله من كل ذنب ما توب إليه